جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم کر رہے تھے اور آج کی اس نشست میں ایک بہت ہی اہم غلط فہمی ہے جس کا تعلق آج کل کے حالات سے ہے امت مسلمہ آج کل ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہی ہے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں دشمن کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان مسائل میں پیچیدگیوں میں فلسطین اور عراق کا مسئلہ اور افغانستان کا مسئلہ یہ آج کے دور میں بہت ہی سنجیدہ مسائل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں بچہ کشمیر کا مسئلہ بھی بہت سنجیدہ مسائل ہیں اور امت میں جہاد کے تعلق سے سب سے اہم مسائل ہیں اور یہ حق ہے کہ یہ وہ ملکیں جس میں کافر دشمن کا ظلم عام ہو چکا ہے کافر دشمن کا غلبہ ہے وہاں پر امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہے ہر طرف سے ظلم کا اندھیرا ہے بدکاریوں کی آگ جلی ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج کے دور میں فلسطین میں اور عراق میں جہاد کرنے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ فائدہ ہے اور ہمیں کافر دشمن کو روکنا ہی چاہیے اس کے خلاف جہاد کرنا ہی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں فلسطین اور عراق میں جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور بہتر ہے کہ اس ضعف کی حالت میں کمزوری کی حالت میں جہاد نہ کیا جائے کیونکہ جہاد کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا ہے تو غلط فہمی یہ ہے آج کے درس میں کہ فلسطین اور عراق میں آج جہاد میں کیوں کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو ہے اس غلط فہمی کے جواب میں شر اور واقع فلسطین اور عراق میں جہاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں شرع نے بھی اور واقع نے بھی اس کی گواہی دی اب دیکھتے ہیں شرعن کیسے اور واقعن کیسے شرعن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کی نصرت اللہ, اللہ تعالی کی نصرت کسی قوم کے لیے اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قوم دو چیزوں پر عمل نہ کرے یہ جب تک قوم کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں نمبر ایک اللہ تعالی پر ایمان اور اس کی بنیاد ہے توحید صحیح عقیدہ اور عمل صالح اور دوسری چیز یا دوسری طاقت ہے اصل کی طاقت تیاری کی طاقت تو جب تک یہ دو طاقتیں کسی امت میں نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس قوم کے لیے نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کونیہ میں سے اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس قول کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی کامیابی کسی قوم کی نصرت اس وقت تک نہیں فرماتے جب تک کہ اس قوم میں یہ دو چیزیں دو طاقتیں نہ پائی جائیں ایک اصل ہے ایک فرع اصل ہے ایمان کی طاقت تو حید صحیح عقید و عمل صالح کی طاقت کیونکہ ایمان جیسے ہم سب جانتے ہیں محض زبان کا قول نہیں ہے لا الہ الا اللہ بلکہ ایمان ایک مجموعہ ہے زبان کے قول کا دل کے قول کا دل کے عمل کا اور پورے جسم جوارح اعضا کے عمل کا یہ مجموعہ ہے اسے ہم جب بھی بات ایمان کی کرتے ہیں تو کی کرتے ہیں ساتھ سا صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی بھی بات کرتے ہیں اب دلیل دیکھتے ہیں اس قول کی پہلی جو سبب ہے نصر کا کامیابی کا وہ ہے ایمان کی طاقت تو کی طاقت صحیح عقیدہ عمل صالح کی طاقت اس کی دلیل نمبر ایک پرشادی بار بے شک اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے ان لوگوں کی یا اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی قوی ہے طاقت والا ہے عزیز ہے غالب ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کر سکتے ہیں وہ قوی کبھی وہ عزیز ہے لیکن ہمیں ایک راستہ ضرور دکھایا ہے کہ اے مومنوں جب تم میرے دین کی حفاظت کرو گے تو تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی جب تم میرے دین کو چھوڑ دو گے تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ کی نسرت کیا مطلب ہے يعني الله تعالى كي دينك نسرت فسرين فرماتا ہے دينك نسرت كيسے ہوگي؟ دينك نسرت ہوتی ہے دينكو سمجنے کے بعد عمل کرنے پر یہ دينك نسرت ہے آجي سياتنا تعالى فرماتا ہے الذين امکننهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعرف ونحوا عن المنكر ولله عقبت الأمور الله أكبر اچھا وہ کون لوگ ہیں جو کہ اللہ نصرت کرے گا جو اللہ کے دین کو نصرت کریں گے یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینت کرنا ہوں جب انہیں زمین پر تمکین دی جاتی ہے ان کو غلبہ دیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے دین کا قیام اور نفاذ کرتے ہیں اسی جگہ اس, اس زمین پر اقام و سب سے پہلے اقامت وہ آتا ہے اس زکات بھی دیتے ہیں وہ بالمعروف اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ورنہ عید علم کر برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ اللہ عاقبۃ اور ہر چیز کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے تمہاری واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے اس زمین کی واپسی اس کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دوسری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد الله الذين آمنوا منهم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ألا طالك واذاهي ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا سب سے پہلے ایمان پھر عمل صالح وعدہ کیا ہے لا تخلیفن نہ مفل اور اس زمین پر انہیں خلافت عطا کریں گے زمین پر غلبہ انہیں عطا کریں گے حاکمیت ان لوگوں کی نہیں ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی ہوگی کمستخل <تصفيق> فلدین قبل ہم. اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے آنے والے لوگوں یا ان سے پہلے جو قومیں تھیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائی ون <تصفيق> دین اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی تمکین اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک شخص کے دل کے اندر بسے گا جس کا اثر اس کے جسم پر ہوگا اور اس زمین پر اللہ تعالی کے دین کی تمکین ہو جائے گی نمبر تین ولی من دل بہد امنا اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی تبدیل کر دیں گے خوف و ہراس کی حالت ختم امن و امان کی حالت اور امن و سلامتی کی حالت ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج امت جو ہے ہر دور میں ان تین چیزوں کی ضرورت رہی ہے اور آج امت کو ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے خلافت کا ہونا زمین پر اللہ تعالی کے دین کا نفاظ اور امن اور سلامتی کی حالت اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو عطا کر دی ہے اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ ماہب المری بلا کی نکسرنا سلا عالم اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے غالب ہے طاقتور ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جاہلیں سمجھتے نہیں ہیں اچھا تو وعدہ کیا ہے یہ تلا تلا فرمائے گا کب آتا فرمائے گا اے مومنوں ایمان بھی لے کیا ہے عمل صالح بھی تم لوگوں نے کیا ہے اس کی بنیاد نہ بھولنا ایمان کی اور امر صاحب بنیاد ایک ہے میرے بھائیو یہ ابود نہیں اللہ عشری کو صرف میری ہی عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جس نے اس نقطہ کو سمجھ لیا اس کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے اب وہ اس مضبوط بنیاد پر اپنے ایمان کے منصلہ کی عمارت قائم کر سکتا ہے جس نے اس نقطہ کو سمجھا ہی نہیں ہے نہ تو اس کا ایمان ہے نہ اس کا مرے صالح ہے وہ زندگی ساری تڑپتا رہے گا ٹکرے مارتا رہے گا گمراہ پھرتا رہے گا لیکن نہ تو اسے خلافت کبھی ملے گی نہ اسے زمین پر تمکین ملے گی اور نہ ہی اس کی حالت خوف سے امن سلام کی طرف تبدیل ہوگی اللہ کا وعدہ ہے یہ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے تبدیل کریں گے تو یہ غلط گمان ہے ان کا اللہ تعالی کے نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے اور اس شخص کی اپنی حالت کیا ہے ضعف کمزوری محتاجی اب ایک محتاج اپنے آپ کو ایک اور محتاج کے حوالے کر رہا ہے تو رزلٹ کیا ہوگا ذلت تر رسوائی اور ناکامی ہوگی اور نہیں ہوگی آج تعالیٰ فرما ہے وہ منکفر ابا علی اولا کہ اور جس نے اس کے بعد جھٹلایا اور وعدہ پورا نہیں کیا وہی فاسق ہیں وہی کافر ہیں جو شرک کرتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے چاہے اور کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو چاہے فرشتہ ہو نبی ہو ولی ہو پتھر ہو درخت ہو درند ہو یا پرند ہو کوئی بھی چیز ہو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے اس کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کی ہے دعا ہے پکار ہے نظر و نیاز ہے قربانی ہے نماز ہے زکوۃ ہے حجی جتنی بھی عبادات ہیں ایک بھی عبادت کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی ہے کسی انسان نے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیا اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یہ دو آیتیں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیرت نبی پر آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی فرم برداری رہی ہے اللہ تعالی کے دین کی تمکین بھی ملی ہے اور جہاں پر تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہیں پر کسی صحابی سے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی ان کو آگاہ کیا اور آنے والے مومنوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوتی ہے طویل کی وجہ کیوں نہ ہو طویل اس کے باوجود بھی ان کو نقصان پہنچا ہے جنگ عہد میں دیکھیں جنگ عہد میں مشہور قصہ ہے ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے وجہ کیا تھی ایک نافرمانی تھی تیر اندازوں نے نافرمانی کی ہے کہ پہاڑی سے اترنا نہیں کچھ بھی ہو جائے اگرچہ کافر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اگرچہ پرندے آ کر ہمارے گوشت کو نوچ لیں تم لوگوں نے اس پہاڑی سے اترنا نہیں ہے کیوں کیونکہ طاقت جو اصل کی طاقت جیسے اگے بات ہوگی وہ اسی پہاڑی کی طرف سے ان کو مل رہی تھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ تو موجود تھا اس لیے جنگ شروع میں جیت رہے تھے جو ہی نافرمانی ہوئی تھوڑی سی اور تعویل تھی تعویل کیا تھے صحابہ کرام جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو جنگ کے دوران تھا نا جنگ تو ختم ہو گئی ہے. اب تو ہم نے اترنا ہے ایک غلط فہمی طویل تو غلط فہمی ہوئی جان بوجھ یہ کسی صاحبی نے یاد رکھے یا قائدے بتا دو جان بوجھ کر کسی صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی نہیں کی یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے اس احمد کی ایک روایت میں آئے ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا جو پوری کائنات سب سے اچھے دل تھے انسانوں میں سے ان کو اپنا نبی چن لیا اور ان کے بعد جو سب سے اچھے تھے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا تو کوئی اس غلط میں مبتلا نہ رہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہ ناوز وہ نافرمان نا تھی یا ان کی شام میں کوئی گستاخی کرے جو سابق کرم شام گستاخی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے لیکن تعویل کی وجہ سے غلط فہمی تو انسان سے ہوئی ہی غلط فہمی ضرور ہوئی ہے غلط فہمی اور چیز ہے اور جان بوجھ کر نافرمانی کرنا اور چیز ہے تو اللہ تعالی نے عظیم آیت نازل فرمائی ہے اس جنگ کے قصے میں صورت عمران میں مومن کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں سورت عال عمران آیتمر ایک سو اکیس سے قصہ شروع ہوتا ہے اس طرف کرے اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالی نے آگاہ کیا ہے مومنوں کو غلط فہمی کی بنیاد پر اگر غلطی ہو جائے میرے پیارے بھی اس عورت سے منافرمانی ہو جائے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی اور نقصان شدید نقصان ہوا ستر عظیم صحابی شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت فلود کرتے رہے روتے رہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے ان کا بد دعا کرتے رہے اتنی شدید تکلیف پہنچی ہے اب دیکھتے ہیں صحابہ کے چند اقوال اور علماء کے اقوال کہ سب سے پہلی طاقت ہے نصرت کے لیے وہ ہے ایمان توحید صحیح عقید عمل صالح کی طاقت قرآن جی کی تھے سیرت النبی کا ایک بیان کی حدیث میں سے آ گیا سید الحمدالخاب عنہ یہ ابن کثیر کی بدع نہای سے میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ایک خط لکھا سید السن ابوقواس عنہ کی طرف جب وہ بلاد فارس یعنی ایران کا علاقہ کی فتح ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک خط لکھا خط کا نص دیکھیں اللہ اکبر اما بعد یعنی حمد وسنا کے بعد درود شریف بھیجنے کے بعد ظاہر اللہ کے بعد اما بعد امد فنی امور کو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں متفق اللہ الک حال اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہر حال میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ الله ڈر اللہ تعالیٰ کا, کا تقوہ سب سے بڑی سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم دشمن پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں وہ في الحرب اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہم میدان جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں وہ امرک ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ مما جو تمہارے ساتھ انتقون و شد احتراج سے منظل میں گناہوں سے دور رہو تمہیں حکم دیتا ہوں اور فوجوں کو بھی حکم دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہیں گناہوں سے اپنے دشمن سے بھی زیادہ احتراز کرو دور ہو جاؤ یعنی دشمن بھی گناہ کرتا ہے کافر تو ویسے گنہ ہے گناہ بھی گناہ کرتا رہتا ہے تمہیں میں آگاہ کر رہا ہوں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں گناہوں سے ڈرنا گناہوں سے دور ہونا ان سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کافروں سے گناہوں سے دور ہو جاؤ نافرمانوں سے دور ہو جاؤ ف نظرو بلجیشی جو سب سے بڑی ڈرانے والی بات ہے وہ دشمن کی طاقت نہیں ہے وہ اپنی نافرمانیاں ہوتی ہے دیکھیں پیارے الفاظ دیکھیں اللہ تعالی کی نافرمانی اگر آ جائے تو سمجھ لو کہ مصیبت آ گئی ہے دشمن کی طاقت سے کبھی نہ ڈرو ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو وہ ان مایوس اور مسلموں نے بماسی تھے انما انت حاصل کو استعمال کیا مسلمانوں کی کامیابی اور نسرت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کافر کی نافرمانی کافر نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے لیے مومنوں کو کامیاب کر دیتا ہے ولی علی کا لم تک بھی ما اور اگر یہ نہ ہو کافروں میں تو مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہ ہو اے مسلمانوں کی طاقت کی بڑھوتری دشمن کافر دشمن کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے لے اندہ دینا نہیں سکاید کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے تعداد ان سے کم ہے وہ ہمارا اصلہ ان سے کم ہے دیکھیے اس دور کی بات ہو رہی ہے آج کے دور کو آپ کمپیر کر کے دیکھیے فین اجتوئین فلماسویا فی اگر ہم بدکاریوں میں گناہوں میں برابر ہو جائیں کہ ہم الین ہوا تو طاقت تو ہم سے وہ زیادہ ہیں. وہ لمن سر علیہ فعغلین لمن غریب ام قوتینا واہ اگر ہم, ہمیں کامیابی ہماری بہتری سے جو اللہ تعالیٰ آطار فرمائی ہے ایمان کی تقوی کی بہتری جو ہے اور گناہوں سے دوری کی بہتری جو ہے اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنی طاقت سے ان پہ غلبہ حاصل نہ کر سکتے یاری مومن گناہوں سے دور کافر گناہوں کے قریب یہ نافرمان ہے وہ فرما بردار ہے اس کی نافرمانی اس فوا بردار کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنے لیے ہاں ناکامی اپنے لیے ناکامی کا سامان تیار کر رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے آگے سنو ولم اور یہ اچھی طرح جان لو انفیسم حفاظت کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جو تمہاری حرکتوں کو درج کر رہے ہیں تمہارے ایک, ایک قول کو درج کر رہے ہیں یا علمون عمت جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں فستحفیوم ان سے تو شرم کرو تمہارے ولاس اللہ ون تو فی سب اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نا فرمانی نہ کرو گناہوں سے دور ہو جاؤ ولا تقول ان نہ ادونا شرم یہ کبھی نہ گمان رکھنا اپنے دلوں میں اپنے دماغوں میں ہمارا دشمن تو ہے نا فرمان ہے تو ہے ہی کافر ہمیں غلبہ ضرور ملے گا یہ گمان نہ رکھنا فرن وسلم تو وہ ایسا کہ کہ تو طلاق فرمان ہے تو بدکار لو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے وہ مسلط کبھی کرے گی نہیں ہم ہم تو فرما بردار ہیں یہ طلاف فرمان ہے کافر ہیں ان کا غلب ہم پر ہو, ہو ہی نہیں سکتا یہ کبھی گمان نہ کرنا فروغ بقو سلیہ شروع امن ہوں شر بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی اچھی قوم پر یا ایک قوم پر ان سے زیادہ بدکار لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے کماسل قلعہ بن اسرائیل کو فار المجوس مثال دیکھیں جیسے کہ بنی اسرائیلوں پر بنی اسرائیل جو تھے یہودی جو تھے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے کس کو مسلط کر دیا موجوسی آگ کی پجاریوں کو یہ کتاب ہیں کہ نہیں ان کے پاس علم تھا کہ نہیں نمازیں بھی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے تھے لیکن جب انہوں نے نافرمانی فرمانی پہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سکون کو تبدیل کر دیا اور آج کے پجاری کو جو جس میں شر ہی شر ہے بدکاری ہی بدکاری ہے کوئی خیر ہے ہی نہیں بھلے سرے میں اللہ کا ذکر کا خیر تو تھا نماز کا خیر تو تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جس اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا اس کی تروت کرتے تھے کہ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی بدکاریاں بڑھ چکی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل ہی کر دیا ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت یہ تمکین سب کچھ چھین لیا اللہ تعالیٰ نے خوف و حراس کی یہ حالت تھی کہ ان کے اوپر آگ کے بجرگ مسلط کر دیا ان کی نیندیں گئی اچھا لما عملوا روبل جب انہوں نے بدکاریوں پر بدکاری کرتے رہے اور آج مسلمانوں پر کس کا غلبہ ہے کون مسلط ہے مسلمانوں پر میرے بھائی یہود جسے اللہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور ذلت والمسکنا ان کے اوپر اللہ نے لکھ دیا ہے ذلت اور رسوائے اور فقر وہ دل کے ہمیشہ فقیر ہیں ہر دور میں فقیر رہے ہیں ہر دور میں ذلیل رہے ہیں لیکن آج ان زلیلوں کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جن کے نام محمد احمد خالد عبداللہ عبدالرحمن الرحمان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا غلبہ ہے اور آخر میں خط کے آخر میں وہ فرماتے ہیں وہ سر اللہ نسرا علیہ الفسن اللہ دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے تمہاری اپن و نفسوں پر کما تسلوم ہوں نثر علیہ جیسے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ تمہیں دشمن پر مدد عطا فرمائے تم غالب ہو جاؤ ویسے ہی دعا اپنے نفس کے اوپر کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمہیں تمہاری نفس کے اوپر غلبہ دے دے اور تمہاری مدد کرے وس اللہ علیک ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی تزگنی کیا اپنا امیر اور مکمنین ہے اور میں اپنے بھی اور تمہارے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے اوپر غلبہ دینے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابود ببا فرائن ہوں امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب باندھا ہے باب عمل صالح قبل الجہاد جہاد سے پہلے ام صالح اب دردہ سید اب دردہ اور انہوں اعلی ان نما توقات اب احمل کو سید اب دردہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم لڑتے ہو جہاد کرتے ہو صرف اور صرف اپنے اعمالوں سے سب سے بڑا اثر تمہارے پاس تمہارے اپنے اعمال ہیں شیخ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب دیکھیں ہر دور میں علماء کا قرآن مجید کی آیتیں آیت دیکھیں آپ نے سیر و تنبی پر ہم نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال ہم نے سنے ہیں اب شیخ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آخری صدی یعنی تقریبا سات سو سال کے بعد اب ان کے قول پہ ذرا غور فرمائے شیخ بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحیث واہر القفر جب کافروں کا غلبہ ہوا فر نماز رجنوب المسلمین وہ مسلمان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ او نقص نقش جو گناہوں اور نفروں کو وہ کرتے تھے ان کے ایمان تم ہوا کم ہوا کمزور ہوا ان اس ایمان کی کمی کی وجہ سے کافر دشمن کا غلبہ ہوا ثم اذا ادا بتکمیل ایمانهم تکمیلی ایمان پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کریں اور اپنے ایمان کو کامل کریں نقش رحم اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو نصر عطا فرمائے گا تو اصل بنیاد چیز کیا ہے ایمان ایمان بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت بڑھ رہی ہے ساتھ ہے ایمان کمزور ہو رہا ہے تعالیٰ کی نصرت بھی جا رہی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہو مدد نہ ہو تو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کامیابی مل ہی نہیں سکتی اس کی دلیل <تصفح> کماپا اللہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لگتا ہے جنون تم لن تم مین اور تم کمزور نہ پڑو اور نہ تمہیں کوئی غم ہو جب تم اونچے ہو انکن تم مین اگر تم مومن ہو تو اونچائی اور غلبہ کی بنیادی وجہ کیا ہے ایمان جب تک کہ تم مومن ہو تمہیں غلبہ ملے گا تمہاری اونچائی تمہارے ایمان میں ہے جو ہی ایمان کم ہوا آپ کے درجے نیچے آتے گئے کم ہوتا گیا ایمان کم ہوتا گیا, کم ہوتا گیا آپ کا آپ کی اونچائی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اب کو دیکھ لیں صابر کلام کا دور کیسا سنہری دور تھا جو ہی شریعت کے اصولوں سے دوری آتی گئی امت میں اسی طریقے سے ذلت و رسوائی بڑھتی گئی اور کوئی بھی عقل سلیم اور قلب سلیم والے انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا اور دوسری آہت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے امتحان کا قول میں بیان کر رہا ہوں قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرمایا علم اسابت کو مصیبت قد اسب تم مسئلہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تم تم لوگ پریشان ہو کر یہ کہا کہ یہ کہاں سے آگے مصیبت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تمہاری طرف سے ہے تمہارا اپنے کام ہے اور یہ اجواب شاہ جل نمبر چھ ستمبر چار سو پچاس میں شہزہ بتین کا قول موجود ہے اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں شہسن بن تیمیہ وہی رکھا ہے پھر مسلم اور جب مسلمانوں میں کمزوری آ جائے اور اس کے دشمن ان کے دشمن کا غلبہ ان پر آ جائے تو سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہوں کہ اپنے گناہ ہیں اپنے اعمال ہیں اور یہ گناہ جو ہے وہ یا تو ام التفریقی ادائر واجبات باقن مباحر اور یا تو واجبات و فرائض کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے باقن یا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض فرض کیے ہیں ان میں سستی کرنے سے یا ان کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ گناہ ہے کہ نہیں نماز ترک کرنا گناہ ہے کہ نہیں زکوۃ میں کرنا گناہ ہے کہ نہیں حج نہ کرنے اسکاعت کے باوجود بھی گناہ ہے کہ نہیں یہ سب سے بڑے گناہ ہیں بلکہ کفر تارک کو پر تو اور راجح کے مطابق مت کا اجماع ہے بہرحال یا وہ تعداد حدود یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان حدوں کو پار کر کے محرمات کی طرف آ جانا چاہے یہ محرمات ظاہر ہوں یا باطن ہوں باطن حرام کیا ہے حسد بغز ہاں؟ یہ باطن محرمات ہیں اور ظاہر محرمات کیا ہے زنا کرنا سود کھانا چوری کرنا اور ان سب سے بڑے شرک شرک ظاہر شرک قبر کا طواف کرنا غربت کو سجدہ کرنا باطن شرک یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی بھی مردہ یا کوئی بھی قبر والا آپ کی مدد کر سکتا ہے یا آپ ان کو اگر پکارتے ہیں تو یہ ظاہر و باطن وہ بڑے گناہ ہیں جس سے آپ کا ایمان یا تو کم ہو جاتا ہے یا خاتمہ ہو جاتا ہے قال اللہ اب اس کے دہلی بینک کر اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لوگوں کو منہ موڑا جماعتوں کا اپس میں سامنا ہوا انما مسلزلحم و شیطان بعد مقصب ہو تو یہ شیطان نے ان کو ذلیل کر دیا ان کو شیطان کی طرف سے ملی یعنی شیطان کی چال پر نے عمل کیا شیطان کے راستے پر چلے وجہ کیا تھی ببعض ما کیسے جو کچھ انہوں نے کمائے سارا نہیں ان میں سے باز کی وجہ سے گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے جو باز ہے ان کی سزا ہم نے آپ کو دی ہے و قلتم اتیا واحبت کو مصیبت ہوں اداسب تم اس لیے وقال اتیا ان تک اس آیت کو میں نے پہلے بیان کیا ہے یہ مجموع فتح جلد نمبر گیارہ سف نمبر چار سو پینتالیس شیخن شیف, صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے. شیف باز کو دیکھیں شیخ باز رحمتہ اللہ علیہ جو شیخن ابیہ کے تقریباً پانچ سو, سو, سو سال کے بعد آئے ہیں وہ فرماتے ہیں فتاوا میں جلد نمبر اٹھارہ سف نمبر اسی میں جب ان آیتوں کا ذکر کیا جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں فرماتے ہیں واقب الوقیمہ جسن رسول اللہ علیہ وسلم و صاحب القرم یو اگر کوئی بھی شخص گناہوں اور نافرمانیوں کے شر سے محفوظ ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ محفوظ ہو جاتے ہیں ان سے بڑے کوئی ذات ہے ان سے بڑے کوئی مومن ہے ان سے بڑے کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کوئی قریب ہے اللّہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہے اگر گناہوں کہ شر سے کوئی محفوظ ہو سکتا دنیا میں یعنی گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے جو شر جو ہوتا ہے تو یہ محفوظ ہو جاتے تو وہ محفوظ نہ ہوئے ان کی تکلیف ہوئی جنگ عہد میں تو جنگ عہد میں اللہ تعالیٰ ان, ان کی حفاظت ضرور کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے اس کی بنیادی وجہ اپنا, اپنا, اپنا عمل تھا وہ ہم خیر ارب اور یاد رکھیں وہ اس روئے پر سب سے بہترین لوگ تھے خیر اہل یعنی اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی تھے نمبر دو اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد پر نکلے ہوئے تھے دیکھیں وہ لکھا جرا الما جرا اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو کچھ ہوا وہ ہوا بسبب معصية الرماء وجيك ياتي تيران درازوكي نافرماني التي كانت عن تأويل لا عن قصد جو تأويل وجيك وقصد جانبهوشكي نهيتي لمخاففة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كمخاففة ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة لم يبقى لها حاجة إلى آخر كلامي رحمه الله يعني جب مشرك بهاقعي تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو جنگ کے دوران ہی تھا اب وہ وجہ ختم ہو گئی اب ہمارے جائزے کا نیچے اترے تو اس طویل تھی غلط فہمی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی کی طرف سے یہ تکریف ان کو پہنچی ہے یہ تھا پہلی بنیادی وجہ اس کی درائل میں نے بیان کی ہے نصرت اور کامیابی کی پہلی وجہ ہے ایمان توحید صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی طاقت یہ طاقت جو ہے یہ اصل طاقت ہے اور اس طاقت کو حاصل کرنا آسان ہے مشکل ہے آسان ہے یہ سات سال کا بچہ بھی حاصل کر سکتا ہے یہ ستر سال کا بوڑھا بھی حاصل کر سکتا ہے اب دوسری کی طرف طاقت کے درواز اصلہ کی طاقت جو مشکل ہے لیکن اس کا ہونا بھی ضروری ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں صرف ایمان سے لڑتے رہو اور تمہارے پاس ہاتھ خالی ہو تمہارے یہ ہرگز نہیں ہے یہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے یہ حکمت کا دین ہے دوسری طاقت اصلہ کی طاقت تیاری کی طاقت اسك هنا ضروري اسك دليل من ارشاد باري تعالى ہے واعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اور تم تيار کرو اپنى استطاعت وطاقت کے مطابق هو طاقت جس کو تم استمار کر اپنى الدشمن کے خلاف من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل طاقت اس لكي طاقت اور سواري اور جو بھی اس جہاد میں آپ کو ضرورت پڑے ہر اس چیز کی طاقت کو آپ تیار کرو سواری کی ضرورت ہے ڈھال کی ضرورت ہے تلوار کی ضرورت ہے اس کے لیے سفر پہ نکلنا ہے راہ سفر کا خرچ ہے اس کی تیاری ہے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کی تیاری میں آگے بڑھو تو ربو نے بھی عید اللہ کم اسے کیا ہوگا کہ دشمن آپ کی اس طاقت کو دیکھ کر اس پہ دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا قور و تعلیٰ اور اللہ تعالیٰ نے فرم دوسری آیت میں اللہ خبن کم اب اللہ تعالی نے تم پر تخفیف کر دی ہے آسانی کر دی ہے وہ علمفی کم وائف اور یہ جان چکا اللہ تعالی کہ تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کس کے بارے میں یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس بہترین دور کی بات ہو رہی ہے غلب میں بس تم میں سے اگر ایک سو ہو تو وہ دو سو پر غالب ضرور ہوں گے تعداد میں یعنی ایک دو کے مقابلے میں کامیاب ہے وہ یہ کمنگ گم الفن یا غلیب الفین اگر تمہیں سے ہزار تو دو ہزار پر غلبہ حاصل کر لیں گے بھی ازن اللہ دیکھیں اللہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری طاقت کے حکم سے نہیں یعنی کہ ایک ہی میرے سامنے دو تو میری طاقت کافی نہیں یہ اللہ تعالی کے حکم سے تمہیں غلبہ ہوگا وہ گاہرین اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی تم نے ثابت قدم رہنا ہے تمہارے سامنے دو آ جائے تو غلبہ تمہارا یہ تو ان آیات کریموں سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر ایمانی طاقت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں حکم نہ دیتا کہ ہم تیاری کریں اصل کے دشمن کے خلاف اور یہ بھی اس کی بھی کبھی کوئی حکمت نہ ہوتی کہ ایک کے سامنے دو یعنی دو کے سامنے ایک کافی ہے تعداد کی بھی حکمت کوئی نہ ہوتی جب ایمانی کافی تھا تو ایک کے سامنے لاکھوں کو بھی اس کے, اس, کے اس کے غلبہ مل سکتا تھا لیکن جب تعداد کو متعین کر دیا اسلح کا ذکر کیس کے مطلب ایمانی طاقت کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو بھی بھولنی چاہیے لیکن بنیاد وہ ہے یاد رہیں بنیاد وہ ہے اس کو نہ بھولیں اچھا اور اس کی دوسری دلیل جو ہے یاد رکھیں سیرت النبی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم سرف اللہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جنگ موتا میں سر آٹھویں میں جنگ موتا ہوئی جنگے موتا میں مسلمان کو شکست ہوئی اور اس شکست کی وجہ کوئی نافرمانی نہیں تھی یاد رکھیں جنگ عہد میں تو غلط فہمی ہوئی ہے جنگ موتا میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی لیکن جنگ ہار گئے اور سے خالد ولید ایک لاکھ سے زیادہ تعداد جو دشمن کا لشکر تھا تین ہزار کو واپس، واپس سے نکال،, نکال کے لے کے اگرچہ ظاہر دیکھا جائے تو کامیابی ہے ناکامی نہیں ہے یعنی تین ہزار کو گھیر چکے ہیں ایک لاکھ کی تعداد اور ان میں سے تین ہزار کو نکالنا زندہ جو شہید وہ تیرہ تھے بس تین ہزار میں سے تیرہ شہید ہوئے ان کو وہاں سے زندہ سامت نکالنا یا اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں یہ کامیابی ہے کہ نہیں دفاع کرتے کرتے ان کو نکال لیا لیکن جنگ کا رزلٹ کیا ہے رزلٹ کی بات ہے کہ رزلٹ میں تو شکست ہے حقیقت دیکھا جائے تو کامیابی ہی ہے لیکن ہم ظاہر ان کی بات کرتے ہیں جسے تاریخ میں ہے تاریخ میں یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو کیا یہاں پر کوئی نافرمانی بھی نبی الب صاحبہ سے کوئی نافرمانی بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا قرآن مجید میں یا اللہ کے پیار میں صلاحم صحدی سے بیان ضرور کرتے جیسے جنگود کے تعلق سے زیادہ بیان کیا کئی آئت نازل فرمائی ہیں تو وجہ کیا تھی اصل کی طاقت وہ نہیں تھی جو اس دشمن کے پاس تھی تو اصل کی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ ساتھ اور اس کی تیسری دلیل سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیمت قریب ہوگی یا جو ماجوج نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گے اس علیہ سلاد السلام کو کہ پہاڑوں کی طرف تم لوگ چلے جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کرنے سے منع فرما دیا وہ یہ فرمایا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں کہ تم انہیں روک سکو ارے اپنی زمین چھوڑ دیں گھر چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں پہاڑوں میں ملے گا کیا پہاڑوں میں ہوتا کیا ہے جہاں پر نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں کہ ہم نے زمین چھوڑ دیں نماز با جماعت ادا ہوتی ہے عمل و امان سب سب چھوڑ دیں جب طاقت نہیں تو چھوڑ دیں دیکھیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے پیار نبی صلاح و السلام کو تو اس کے مقصد ہے کہ اسل کی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے ایمان اور توحید کی طاقت کے بعد اب آتے ہیں یہ ایک تمہید سمجھنے لیں اب آتے ہیں آج کا واقعہ جو آج کے دور میں یعنی شرائنت میں نے بیان کی ہے اب واقع دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں فلسطین اور عراق میں کیا صورتحال ہے پھر ہم اسی تنازع پر توڑتے جو میں نے بیان کیا دیکھتے ہیں کہ آج جہاد فلسطین اور عراق میں اس میں سے فائدہ ہے یا نہیں آج جو مسلمان عراق اور فلسطین میں ہیں خصوصا کیونکہ بات اسی کی ہو رہی ہے اور امت اسلام عموماً عام طور پہ ان کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے جسے اللہ تعالی نے بصیرت عطا فرمائی ہے حق اور باطل کو وہ سمجھ سکتا ہے توحید اور سنت اور توحید اور, سن... اور شرک میں فرق سمجھ سکتا ہے سنت اور بیداری میں فرق سمجھ سکتا ہے تو وہ ضرور مسلمانوں کی حالت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے تو دین کے تعلق سے جو آج امت کا حال ہے امت مسلمہ کا عام طور پہ اور فلسطین اور عراق میں خاص طور پہ اعتقاد کو ہم دیکھتے ہیں اور عمل کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہی بنیاد اسی کی بات ہو رہی ہے تو اعتقاد کو آپ دیکھیں کیا اعتقاد ہے اپنے عقائد میں وہ مختلف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہیں سے بالکل دور ہے دیکھیے علم رحم اللہ بعض اچھے لوگ بھی ہیں میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں عام بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر آج موجود ہے جو حالات موجود ہیں غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا اولیاء کے مزارات کو سجانا اولیا کے مزارات کی طرف جا کر سجدے کرنا طواف کرنا بلکہ عراق میں جب حسین رواض عنہ کی قبر کی طرف جاتے ہیں تو دروازے سے ہی سجدہ کرتے ہیں دروازے سے صحن سے ناک کو رگڑتے رگڑتے سجدہ کرتے کرتے قبر تک پہنچتے ہیں طواف بعد میں باقی دعا پکار بعد میں نظر نیاز بعد میں قربانی بعد میں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کا انکار کرتے ہیں اشاعرہ پھیلے ہوئے اور بعض لوگوں کے یہ عقیدہ بلکہ اکثروں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وحت الو وحت الوجود کا عقیدہ ان لوگوں میں موجود ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک بلکہ اکثر لوگوں میں یہ رائج ہے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن فہن عطا کیا ہے اور وہ علم غیب کے مالک ہیں ان کو علم غیب آتا ہے وہ ہر مصیبت میں کام آتے ہیں یہ عقیدہ کی بات ہے عمل کی طرف آتے ہیں ارکان اسلام کی جو چار رکن ہیں ایک تو عقیدہ تھا کل میں شاید پہلا رکن جو باقی چار ہیں نماز ہے زکات ہے روزہ حج ہے یہ تو اب بات کرتے جائیں تو ہم تھک جائیں گے کہ باتیں ختم نہیں ہوگی نماز نمازی کتنی ہے امت میں نماز کی کیا قدر ہے مومن کے دل میں زکات کے کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں یہ جو وہ فکر ہے میرے مال میں زکات ابھی فرض ہو تو میں نکالوں اور نکالوں تو کہاں نکالوں کس کے دوں, کس کو دوں کتنے لوگ فکر مند ہیں زکات کے بارے میں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ایک روزہ ہوتا ہے بیس نہ ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جتنی بھی کوئز پروگرام ہیں جتنی بھی اکثر ٹی وی چینل ہیں آپ اس میں دیکھیں گانے بجانے سب کچھ رات کو ساری رات گانے بجانے ہوتے ہیں اور دن کو روزہ اور سونا ہوتا ہے رحم اللہ, اللہ حج ہے کتنی لوگ ہیں اس امت میں جن اللہ تعالیٰ نے شتات بھی عطا کی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے ہیں صحت بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے صرف تفریح کے لیے امریکہ انگلینڈ فرانس اٹلی ہر جگہ جاتے ہیں سالانہ جاتے ہیں لیکن آج تک عمر ساٹھ سال ہو گیا حج نہیں کیا آج تک توفیق نہیں ہوئی اپنے ارد میں دیکھ لیں آپ ارد دور نہ جائے کہیں کتنے لوگ ہیں اسے نہ فرمانوں کی بات کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی سود کو دیکھ لیں آپ کم سے کم درجے کا سود جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے ابن ماجہ کی صحیح سرکار روایت ہے ابن ماجہ میں کم سے کم درجے کا سود تہتر درجے ہیں تہتر جو نیچے والا زیرو پہ درج ہے نیچے جو ہے نمبر ایک جو ہے سب سے نیچے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے نعوذ باللہ آج امت محسوس دیکھیں آپ کینسر کی طرح پھیل چکا ہے اس امت میں جیسے کینسر جیسے میں پھیل جاتا ہے ایک سٹیج آتے ہے اسے اگر شروع میں نہ کاٹا جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے آج پھیل چکا ہے کینسر کی طرف اللہ ہم سب کو محفوظ کرے اور رحم فرمائے ہمارے اوپر امت کے اوپر تو اس کو کاٹنا چاہیے اور کاٹیں گے کیسے توبہ سے بھی کاٹنا آسان ہے اپریشن مشکل ہے ڈاکٹر کے لیے لیکن امت سے سود کو کاٹنا صرف انسان اپنے دل کے اندر اپر اپنے رجوع کر لے اس طوبہ کر لیں لیکن یہ اس اپریشن سے زیادہ مشکل آج کریں لوگوں کے لیے جو سود کورے کہاں چھوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی اسی میں ہے یہ سود ایک گنا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری جنگ پر تلے ہوئے ہیں جس امت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی وسلم کے خلاف جنگ کی کاروائی شروع ہو چکی ہو اور جو جنگ پر تلے, تلے ہوں اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ تعالیٰ کو نسرت عطا کر دشمن, دشمن کے خلاف تھوڑا سا سوچے اپنے جذبات پر قابو کر کے ان نصوص کی طرف رجوع کرو دیکھیں ہم کہاں ہیں آج زنا کو دیکھیں ابو عالم وہ صاحب ترغیب میں روایت ہے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب کسی قوم میں زنا اور سود بڑھ جاتے اور عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں ورزن کی نافرمانی قطع رحمی مالوں کو یتیموں کا مال کھانا سات مہلک جو بڑے گناہ ہیں آج امت میں رائج ہو چکے ہیں اجتنب سب ہے موبقات سے بخیر مسلم میں سات بڑے گنا کا اجتناب کرو پھیلے ہوئے ہیں تو یہ گناہ موجود ہے امت میں آج یہ تو تھی ایمان کی بات ایمان توحید صحیح عاقد امن سال ہے آج کا یہ حال ہے عام طور پر اور فلسطین و عراق میں خاص طور پر اچھا اصل کی طاقت کی طرف آ کے بات کرتے ہیں اصل کی طاقت دیکھیں آپ جو اصلہ آج موجود ہے فلسطین و عراق میں وہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے اسی کافر ملک سے ہے جس کے خلاف وہ جہاد کر رہی ہیں اور وہ اصلہ ہے جو ان کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ اس اصلے کو دینے سے پہلے اپنا توڑ پہلے بنا چکے ہیں یاد رکھیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھی ہم پیسے سے خریدتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے سے دیتے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ پیسوں کو پجارے آبد عبدودنار ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہی اپنا, اپنا بچاؤ نہ کریں بچاؤ پہلے کر لیتے ہیں اور اپنا جو بھی مال ہے جو ان کے گوداموں میں پڑے کئی سالوں سے جو ایکسپائر ہو رہا ہے انہیں تو نکالنا ہے اس کو نکالیں گے وہ اسے خوبصورت بنا کے وہ نکالیں گے دیں گے آپ کو وہ لیکن ان کے طور جو ان کے پاس موجود ہیں آپ کو گمان بھی نہیں دیکھیں میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں میں حقیقتوں کی بات کر رہا ہوں اگر آج امت میں ایمان کی طاقت آ جائے تو اسی یہ جو باتیں اصل کی طاقت کی یہ ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوتی آج کوشش کرتے جو ہمارے پاس ہوتا لیکن جب بنیاد ہی نہیں ہمارے پاس یہ نہ اصل ہے نہ فرع ہے پھر تو یہ باتیں کرنی چاہیے بہرحال اور یہ اصلہ جو ہے خفیف اصلہ اس اسلحے کے سامنے حقیقت دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے جو اس دشمن کے پاس ہے جدید ترین اسلح جس کا سامنا یہ چھوٹا اسلہ نہیں کر سکتا اسے شیخیم راہتوال بڑی پیاری بات کرتے ہیں جب مجھے سوال کیا گیا کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف کافروں کے خلاف انہوں نے فرمایا شرح حیرغ الصالحین میں پہلے جلد میں فرماتے ہیں ہمارے پاس جو اصلہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچن کی چھری جیسے ہم سبزی ترکاری کاٹتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ چھری سے ہم ان کا مقابلہ کریں جن کے پاس ٹینک ہیں اور اتنا بڑا بھاری اسلح ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی اگرچہ بعض لوگوں نے شیخ صاحب پہ یہ تہمت لگائی کہ یہ مرجی ہیں یہ عالم سو پان ہے یہ بک چکے ہیں یہ ہے وہ ہے آخر تک میرے بھائی بات جذبات کی نہیں ہے بات علم کی ہے بات سمجھ کی ہے آ بھی تھوڑا سا ان جذبات تو اس سے باہر نکل کر تھوڑا سنے اور سمجھیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا ضرور فرمائے گا یہ جذبات ہمارے اندر بھی تھے میرے گاہک مجھے اس مسئلے کو سمجھے سمجھتے سمجھتے تقریباً دس سال لگ گئے ہیں یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ جذبات ہمارے اندر بھی تھے یہ امت کا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ عراق مسئلہ کو 10 سال سے زیادہ گزارے گئے ستر سال ہونے والے ہیں فلسطین کے مسئلے کو اس کے باوجود بھی کیا, کیا ہوا ہے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں کوئی حل نہیں ہوا کیوں اسی بنیادوں پر چل رہے ہیں جو ہم لوگوں نے خود بنائے ہیں جو بنیادی اللہ تعالیٰ بنا چکے ہیں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہم السلام, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یاد رکھیں جاپان میں جسے جا آپ جانتے ہیں جب امریکہ نے ایٹ بم گرایا تھا اس ظالم نے کافر نے تھوڑے سے رہے ہلکے وہ بھی کافر تھے کافر نے کافر پر حملہ کیا ایٹمی ہتھیار سے ہیروشیمان اگرساکی میں آج بھی بچے جو ہے بعض بچے لوڑے لگڑے اور اپاہج پیدا ہو رہے ہیں اس کا اثر آج بھی موجود ہے تو جب اب ایکویشن دیکھیں دینی کمزوری جس میں سب ہے توحید ایمان کی کمزوری توحیدی کمزوری عقیدہ کی کمزوری عمل صالح کی کمزوری اس میں بدکاریاں کا محرمات حرمات کا ارتکاب کرنا فرائض کو چھوڑنا سارے یہ دینی کمزوری ہے کیونکہ دین میرے بھائی ایک مجموعہ ہے ایک ضابطۂ حیات ایک عمل ہے مجموعہ ہے عقائد کا عبادات کا معاملات کا یہ ہمارا دین ہے پورا تو دین، دی، یہ کویشن لکھیں دینی کمزوری پلس اصل کی کمزوری وسائل کی کمزوری یعنی اسلحور وسائل پلس کافر ظالم دشمن کی طاقت کی بڑھوتری ہے اکول ٹو کیا ہے رزلٹ کیا ہے کیا خیال ہے نہیں رزلٹ ناکامی میرے بھائی ناکامی ہے ذلت اور رسوائی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے امت میں یہی ایکویشن موجود ہے اسی پہ عمل ہوتا جا رہا ہے پچھلے ستر سال میں یہی کام ہو رہا ہے اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتی ہے امت کیوں شرک کو چھوڑ کے تفریح کی طرف نہیں آتی اخر رکاوٹ کیا ہے کیا مصیبت ہے کیوں بدل کو چھوڑ کے چنت طرف نہیں آتی کیوں نہ کو چھوڑ کے فرمدا کی طرف نہیں آتی آخر رکاوٹ کیا مجھے بتائیں کیا ہے اگر یہ ہوا نفس نہیں تو اور کیا ہے اپنی خواہش نفس کو پورا کر رہی تو اور کیا ہے رونے کے لیے آسو بہانے کے لیے پوری امت کھڑی ہو جائے گی عمل کرنے کے لیے سب پیچھے ہیں اتنے ہی نہیں آج آپ یہ کہہ کہ کے دیکھیں کہ کسی قبر کسی ولی کے قبر کا طواف کرنا شرک ہے آپ دیکھیں دن رات ایک کر دیں گے یہ وہابی ہیں یہ گمراہ ہیں یہ باطل فرقہ نکلا ہے یہ فتنہ نکلا ہے امت میں نیا آخر تک آپ گنتے جائیں گنتے ختم ہو جائیں گی ان کی باتیں ختم ہو گی یہ تحمتیں ختم نہیں ہوں گی وجہ کیا ہے ارے ہم کیا آپ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں بھائی شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے جو سب سے پہلا حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اس کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے یہ غلطی ہے اور اس کی سزا صرف وہ نہیں بھگت رہے جو شرک کرتے ہیں جو بےدہ کرتے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں جو سود کھاتے ہیں صرف وہ نہیں بھگت رہے پوری امت بھگت رہی ہے میرے بھائی فلسطین میں عراق میں افغانستان میں کشمیر جہاں پر بھی مسلمان ذلیل ہے آج دنیا کے کسی کونے میں بھی جتنی مسلمان بہن عورتوں کی بہنوں کی عزت روٹی جا رہی ہے جتنی بچے یتیم ہو رہے ہیں جتنی قتل و غارت ہے ہر وہ شخص اس میں شامل ہے اس گناہ میں شامل ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے نا فرمان کا ارتکاب کرتا ہے اور جو ان خاموش اختیار کرتا ہے باطل کو باطل نہیں کہتا وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے ہمارا سر اتنا قصور ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے شرک کو چھوڑ کے توحید کے طرف آؤں اور گالیوں کے بوچھاڑ یہ غلطی ہے اور امت کو ملا کیا ہے شیخ بنتے میں رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ شیخ بنتے میں جو ہے جہاد کے خلاف ہے جیسے آج کل مشہور ہے بک چکے ہیں یہ ہے وہ ہیں رز ال بکری سفر میں تین سو ستر میں لکھتے ہیں کہ شیخ بنتے رحمت اللہ علیہ انکار کر دیے کہ تم لوگوں کے ساتھ میں کیا نکلوں جہاد کرو تمہارا تو, تو یہ حال ہے کہ جب دشمن کا غلط ہوا تتاری آئے تو یہ مسلمان کہاں گی بیچارے گئے جانتے آپ بھاگے قبروں کی طرف دیکھیں زبان پہ کلمہ دل کے اندر کلمہ لیکن جسم پر اس کا اثر نہیں اس کا نور جسم پہ نظر چہرے کو اس کا نور چمک نہیں ہے کیوں اس کو سمجھے نہیں ابو عمر ایک کوئی ولی تھا اس کی قبر کی طرف بھاگے اور کیا پڑھتے ہوئے بھاگے یا خائفین من التتر لودو بقبر قبری اب عمر ادو بقبر ابی عمر انجیو کو الضرر منت برر ایک سے ڈرنے والے تم راستہ پکڑو رجوع کرو اب عمر کی قبر کی طرف وہ تمہارے نجات ہے اسی کی پناہ حاصل کرو تمہیں نجات ملے گی دشمن سے دشمن کے شر سے دشمن کے نقصان اور ضرر سے میو جی بالمقر ادا دا ہو سو <السوح> وہ کون سی ذات ہے جو بے قسط کی سنتا بھی ہے اور اس کی مصیبت کو ٹالتا بھی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا وہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں جیسا ہم فرماتے ہیں آگے تو میں نے ان کو کہا جسے تم پکار رہے ہو جس کی پڑھا میں تم آنا چاہتے ہو اگر وہ زندہ بھی ہوتا تمہارے ساتھ آج تمہیں نصرت نہ مل سکے ایمان دیکھیں اگر وہ اب زندہ بھی ہوتا آج ابھی تو قبر مر چکا ہے نا جسے تم پکار ہو اگر یہ زندہ تمہارے ساتھ ہوتا آج کیا تم دشمن پر غلبہ ہو جاتا تو مرنے کے بعد تمہارے کیا کام آئے گا وہ لیکن جب انہوں نے توحید اور سنت کا علم کو شائع کیا لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا شروع کیا اور ان کو پتا چلا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے دیکھیں شرک کا خاتمہ نہیں ہوا اس دور میں وہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا میں جان تو آج کے دور میں نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کہ ایک سنت ہے ایک قانون ہے آپ کے اندر جو ایمان ہے جو عقیدہ ہے آپ کو جو اعمال ہے وہ کیسے ہیں جب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ان کی تعداد میں تھوڑی سی بڑھوتی نظر آئی اور وہ زیادہ ہوئے ان کا اثر بھی شروع ہوا اور وہ لوگ جو اس کے باوجود بھی کی توحید کا عہم تھا سنت کے عمدہ آہستہ, آہستہ شروع ہونے لگا اور ان کا آہستہ آہستہ یہ لوگ دبنا شروع ہوئے تو وہ لوگوں نے خاموش ان کا اثر وسو ختم ہو گیا آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ اثر وسو ختم ہوتا گیا اور یہ چھوٹا سا جو گروہ تھا یہ بلند ہوا اللہ تعالیٰ کامیاب, کامیابی سوکھ عطا فرمائی آج کے دور میں ہم کمپیر کرتے ہیں اثر رسوخ کس کا ہے چلتی کس کی ہے سنی کس کی جاتی ہے مانی کس کی جاتی ہے معاہدین کی مانی جاتی ہے مسلمان کس مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائے آپ وہ ایک محدد جا کے کہہ دے وہاں دروازے کھڑے کھڑو کر یار آپ تو اندر جا رہے ہو یہاں پر شرک ہو رہا ہے اپنا جائے حشر دیکھیں اس کے دروازے کے سامنے اس زمانے میں جب یہ موحدین آئے اور کہا دب گئے اب پھر ابو عمر کا نعرہ نہیں لگا وہاں پہ ان کہا جو جہاد میں نکلے گا ہمارے ساتھ یہ نعرہ نہیں لگائے گا وہ ہمارے ساتھ نکل نہیں سکتا ان کو پھر سمجھ آئی اس بات کی اگر اب عمر ہمیں نجات دلاتے تو پھر ہمیں نجات پہلے سے حاصل ہو چکی ہوتی جب ان کو نجات ملی بعد میں وہ کافی لوگوں نے توبہ کی ہے شرک سے جب انہوں نے دیکھا کہ حق یہ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے یہ تو دیکھیں جہاد ہے یا نہیں ہے پھر جہاد کرنے والے آتے ہیں ہماری بات ابھی اس میں اٹکی ہوئی کہ جہاد ہے یا نہیں ہے یہ ضوابط جو میں نے بیان کیے ہے پچھلے سارے میں کیا آج کے جہاد میں یہ موجود ہے کہ نہیں جب موجود ہے پھر جہاد کرنے والے آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج جہاد کون کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جہاد جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے نہیں اس کا وقت ہے یا نہیں ہے اور آگے یہ بھی چار پانچ غلط فہم ہے کہ جیسے جہاد افغانی میں بات آئے گی طالبان کی بات آئے اور سیلفیوں کے جہاد بھی ہوا تھا تو ان کی بات بھی انشاءاللہ شاء اللہ آگے بہرحال <تصفح> یہ تھا, تھا ابھی تک شرع کی بات اب واقعہ کی طرف آتے ہیں واقعہ آج کل کے دور میں واقع گواہی دے رہا ہے کہ آج کے دور میں فلسطین اور عراق میں جہاد کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس جہاد میں اگر کامیابی بھی مل جائے تو شرعن کوئی فائدہ نہیں ایک واقعی سی گواہی ہے کیونکہ کافروں کے ساتھ یا کافروں کے خلاف جہاد کرنا جو ہر عالم جانتا ہے وہ مشروع لغیر لگاتی نہیں ہے یاد رکھیں کافر کے خلاف جہاد کرنا مشروع لگاتی نہیں ہے یعنی کافر کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی یہی مقصد ہے اگر کافر پہلے ہتھیار ڈال دے تو اسے مارا جائے گا لقم دین حکم یہاں پر تم جانو تمہارا دین جانے لیکن تم نے سر جھکانا ہے اللہ الہ اللہ کے سامنے یہ دین کی سر بلندی ہے تو جہاد جو ہے وہ من بلوس للغایات اور مقاصد مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قاتل حت اللہ فتح کلّہ اور انت انت خلاف جنگ کرو قتال کرو کب تک جب تک کہ فتنا ختم نہ ہو جائے شرک ختم نہ ہو جائے وہ یکن دن کلّہ جب تک سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے یعنی بلندی دین کی نہ ہو جائے ابن جیل فرماتے ہیں تفصیل میں عقول و حت تکون عبید کلّہ جب تک اس وقت تک جہاد کہ جب تک کہ فرما اور عبادت ساری کی ساری صرف اللہ تعالی کے لیے غیر خالص صرف اللہ تعالی کی عبادت ہو اور شرک کا خاتمہ ہو جائے اور ابو سے اشران عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم اکریم ص نے فرمایا من واحد فوفی سبی اللہ العلیہ فی سبیل اللہ سے سب بخاری میں نبی کریم صلی اکریم وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی جہاد کیا اللہ تعالی کے راستے میں ریتکون اللہ العلیہ اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کہ کل مل علیہ اللہ کے بلندی کے لیے فوفی سبیل ہے یہی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یہی جہاد ہے جو کسی اور مقصد کے کیا گیا وہ جہاد نہیں ہے یاد رکھیں ابن و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سزا واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے ملتی ہے اور محرمات کے ارتکاب کو اسے ملتی ہے وہی مقصد ہے جہاد کا یعنی جو اللہ تعالی کے فرائض پر عمل نہیں کرتے اور نا کرتے ہیں تو جہاد اسے مشروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی ختم ہو جائے یہ جہاد کی اصل مقصد ہے جسے جسے جو, جو, سزا جو سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے اور محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ سزا جو ہے یہ کیسے ملے گی جہاد کی طرف سے یعنی جہاد جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو واجبات کو چھوڑتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی جہاد کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دے گی فرما برداری فرما برداری کیسے ہوگی جب واجبات پر عمل ہوگا اور نافرمانیوں کا خاتمہ ہوگا محرمات کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا اوچھے سے متحمے نے یہ مجموع فتح میں بیان کیے ہیں جد نمبر اٹھائیس سفر نمبر تیس سفر نمبر تین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اج لہا جرد اسی کلمہ تو... توحید کے لیے تلواروں کو مینگ سے نکال لیا گیا یعنی جہاد کیوں میں شروع ہوا توحید کلمہ توحید کی بلندی کے لیے یہ زاد الماعید جلد نمبر ایک سفر نمبر چوبیس علام المقین جلد نمبر ایک سفر نمبر چار و لو قید الجہد مقصود اگر جہاد کا مقصد اصل وہ لدا تھی کافر کو قتل ہی کرنا ہے لما لمحہ سخت تو پھر جہاد ساخت کی ہوں جزیا ہے کافی کافر جب جزیہ دیتا ہے تو جہاد ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا طرح اللہ تعالیٰ فرمائے کافی قاتل قاتل لا دین المین ولا بالیوم آخر قطال کرو جہاد کروں کے خلاف جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور, آخرت نا, اور نا آخرت پر ایمان لاتے ہیں غلط حرم اللہ و رسولو اور چیز کو حرام نہیں قرار دیتے جسے اللہ تعالیٰ حرام کے اللہ تعالیٰ پیر وسلم نے حرام کیا ولادین دین الحق اور اللہ تعالیٰ کے دین حق جو ہے اس کو اپنا دین نہیں سمجھتے کتاب ان لوگوں میں سے جو جن کو اللہ تعالیٰ کتاب بتایا فرمائی یعنی اہل کتاب جو یہ دونوں سارا ہے تو جب تک کہ وہ نہ دیں اپنے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ جب ذلت انہوں نے قبول کر لی ہے تو دین کی سربلندی ہے کہ نہیں سربلندی ہے اب ان کو قتل کیا جائے گا جہاد رک, رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا اس کا مطلب یہ یعنی مقصد جہاد کا کافر کو قتل کو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی ہے اور اس کی واقعہ نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ اگر جہاد کا مقصد ہوتا کافر کو قتل کرنا تو آج انڈیا میں کوئی کافر رہتا ہے سے مثال ہے مسلمانوں مصمان، کی وہاں پہ حکمانی رہی کہ نہیں رہی رہی ہے لیکن انہوں نے جیزیا دیا ہے اپنے سر کو خم کیا اسلامی تعلیمات کے سامنے زندہ رہے کہ نہ رہے وہاں آج بھی موجود ہیں مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے تو یاد رکھیں جہاد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے نہ قومی مقصد ہے نہ دنیاوی مقصد ہے لیکن جو سب سے بڑا اور عظیم مقصد ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت عامت اللہ تعالیٰ کے شرح اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاظ تو جس جہاد میں یا جس جنگ میں یہ مراد نہ حاصل ہو یا اسے علم ہو جائے کہ اس کا یہ جہاد اور یہ قتال اسے اس مقصد تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کی وجہ سے جہاد کو مشروع کیا ہے یا صرف اس لیے کہ دشمن کو قتل کیا جائے یا صرف اس لیے کہ جو ہماری زبان بولتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے اسی کی مدد کی جائے لیکن مقاصد ہیں سارے یا مقصد یہ ہو کہ صرف اس مٹی کا یا اس زمین کا یا اس وطن کا یا اس ملک کا ہم نے دفاع کرنا ہے دین کی سربلندی کی بات نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ جہاد نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے تاریخ اس کی گواہی دیتے واقع میں بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کافر نے بہت سارے مسلمان زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور انڈیا پاکستان آپ جانتے ہیں بہت سارے ممالک مسلمان ممالک جو ہیں وہ کافر کے غلبے کے نیچے کسی زمانے میں موجود تھے اور اس کے خلاف کاروائیں کی گئیں لوگ نکلے اور اس کو کافر دشمن کو ظالم کو بگانے کی کوشش کی بلکہ ایک مسلمان ملک کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ ملون دس لاکھ شہیدوں کا ملک یہ بھی کو ٹائٹل دیا گیا نتیجہ کیا ملا کافر چلا گیا ٹھیک ہے کافر نے اس زمین کو چھوڑ دیا لیکن کافر کے جانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی ہوئی دیکھیں اب تو کافر نہیں ہے کافر چلا گیا ہے بات جہاد کی یہ ہو رہی کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں دین کی بلندی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ کافر چلا جائے ہم بات کریں کافر چلا گیا واقعہ کی میں بات ابھی شرح کی بات کر چکا میں واقعہ کی بات کر رہا ہوں حقیقت جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ گزری ہے کافر تو ملک چھوڑ کے چلا گیا کیا اللہ تعالیٰ کی دین سر بلندی ہوئی کیا شریعت کے کی حکام کے نفاظ ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوا یا کیا ہوا کافر گیا وہی سوچ وہی تعلیمات وہی آئین ایک کلم پڑھ مسلمان کو دے کر چلا گیا وہی تعلیمات جو کافر کرتا تھا وہی تعلیمات وہی قانون یہ ایک مسلمان کرتا فرق صرف اتنا وہ کافر تھا یہ کلم پڑ مسلمان ہے وہ اس ملک کا شہری تھا یہ اس ملک کا شہری ہے بلکہ حقیقت ہم دیکھا جائے کہ ایسا شخص جو آپ کی زبان بولتا ہو آپ کا رنگ اس کے رنگ سے ملتا جلتا ہو وہ آپ کے لیے زیادہ مضر ہے زیادہ نقصان دہ ہے اس اجربی کافر سے کیوں اس کا تو آپ کو پتہ ہی دشمن ہے اسے نفرت ہی کرنی ہے اس سے دوری اختیار ہی کرنی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی جہاد ہی کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں لیکن اس کی جگہ اگر آپ کی زبان بولنے والا آپ کی شکل والا آ جائے تو اسے نفرت کون کرے گا اس کے خلاف کاروائی کون کرے گا کچھ نہیں ہو سکتا اور عوام الناس سمجھتے کہ یہی حق ہے عوام الناس سے کہتے کہ دشمن کافر رہے وہ گئے بس الحمدللہ باقی نظام جو بھی ہو قانون جو بھی ہو تعلیمات جو بھی اس کے میں کیا پرواہ ہے دشمن کافر چلے گئے یہ کافی ہمارے لیے اور اس کی مثالیں بہت ہیں کہ کافر گیا پیچھے جو اس کے آیا وہ مسلمانوں پر اہل توحید پر خاص طور پہ اس کی دشمنی اس کافر سے زیادہ تھی کافر بھی دشمن ہے میرے بھائی بولے انتردہ میں ملتا ہوں دا دا فرما دیے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کو تم اختیار نہ کر لو گے یہ مسلمات ہیں میرے بھائی اس پہ کوئی بات نہیں ہم کرتے وہ کبھی راضی ہی نہیں ہیں لیکن جب ان کی جگہ ہمارا اپنا ایک ترپڑ شخص آ جاتا ہے اور اسی راستے پہ چلتے جس پہ وہ چلتے تھے امت میں سوائے نقصان اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا اور آج یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے یعنی جو لوگ نماز سے دور ہیں نماز قریب نہیں آتے یہ دن سے ان کو تعلق نہیں ہے دنیا مفاد کے لیے الیکشن کی میں آپ دیکھیں مزوروں پر پھول چڑھاتے ہیں ارے کیا وجہ ہے جی کیوں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ اکثر کی سوچ سیکولر ہے یعنی سیکولر آپ جانتے ہیں کہ دین کو دنیا سے الگ کر دو اور جو سبر سوچ رکھتا ہے وہ خطرے کو دار سے خارج نہ ہو جائے میرے بھائیو کیونکہ دین صرف مسجد کے اندر نہیں ہے دین ایک ضابطۂ حیات ہے جس میں عقیدہ ہے عبادات ہے معاملات ہیں پوری زندگی ہے آپ یہ کہتے خرید فروخت مرضی سے کرو نکاح بیاہ کے مسئلہ مرضی سے کرو لیکن نماز پڑھنی ہے زکات دے تو اپنی تم جانو مسجد کے اندر اس کو رکھو باہر فساد نہ برپکو نہ یہ فساد ان کے لیے لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو جو دین کو فساد سمجھتے ہیں وہی وہ کپڑوں کے ارد گھوم رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے دنیا ہی مفاد ہیں صرف تو یاد رکھیں آج کے دور میں فلسطین میں عراق میں جہاد جو ہے وہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے شرع اور واقع ہم نے بیان کیا ہے الله تعالی سے دوائم علم صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق نجات عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت يا عما یصفون وسلام علی المرسلين الحمدللہ رب العالمین وصلی رسلنا بارہ نبی محمد علی علیہ وسلم اجمعین